الحمد رب العالمین العلمی والسلام علی و الانبیاء سگ اما بعد المسلیم اماں من الشیطان اللہ امن شعیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اور پیارے اسلام بھیا اور مدی چینل کے ناظرین ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں اس سلسلہ میں قرآن مجید فقان حمید کی آیات احکام پر گفتگو کی جاتی ہے آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 180 کا آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں پھر اس کے مضامین پر اللہ نے چاہا تو گفتگو ہوگی <سلام> ما عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو بصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتے داروں کے لیے موافق دستور یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت آج جن نکات پر گفتوں کی جانی ہے وہ نکاح کون سے ہیں فرحان کی فرحان آیت مبارکہ کے ذمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک مذکورہ آیت مبارکہ دو وجہ سے منسوخ ہے نمبر دو قرآن پاک میں لفظ خواہر کم از کم پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے نمبر تین وسیعت کی جائز اور ناجائز مختلف اقسام نمبر چار وسیعت کے فضائل اور مواقع نمبر پانچ وسیعت ایک بہتر معاشرتی حل ہے من محترم بھائی اور کے ناظرین قرآن ایک سمندر ہے قرآن علم کا اولین ماخذ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے احکام تدریجن نازل فرمائے یعنی کچھ احکام ایسے بیان کئے گئے کچھ نازل کیے گئے کچھ تفصیل کے ساتھ لازم کیے گئے پھر کچھ اور تفصیل کے ساتھ لازم کر دیے گئے بعض احکام ایسے ہیں کہ پہلے کچھ اور بیان کیے گئے بعد میں ان کی جگہ پر دوسرے احکام بیان کر دیے گئے تو قرآن مجید کے اندر نسخ بھی ہے یعنی آیات ناسک بھی ہیں اور منسوخہ بھی ہیں ناسخ وہ ہوتی ہیں جو نئے حکم پر مشتمل ہوتی ہیں اور منسوخ وہ ہوتی ہیں جو سابقہ حکم پر مشتمل ہوتی ہیں بہت ساری آیت مبارکہ ان کا حکم تو منسوخ ہو چکا لیکن اس کے باوجود ان کی تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کا حصہ ہیں ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے ان کی تلاوت کر کے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں لیکن ان میں بیان کردہ حکم جو ہے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا آج جو آیت مبارکہ ہم نے شامل سلسلہ کی ہے یہ ایسی ہی ایک آیت مبارکہ ہے جو منسوخ یعنی جس کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے پہلے آہ، یعنی اہل عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ لوگ جب انتقال کا وقت قریب آنے لگتا تو اپنی من چاہی وسیعت کیا کرتے تھے آیات میراث اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تبارک تعالی نے اس قوم کے اندر جو وصیت کا ایک رائج العمل طریقہ تھا اس کے اندر بھی احسان سے کام لینے کا حکم ارشاد فرمایا اب اس وسیعت کے اندر احسان یہ ہو سکتا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہاں اور وہاں وصیت کی جائے اپنے والدین کو یاد رکھا جائے قریبی لوگوں کو یاد رکھا جائے اور اللہ تبارک وطالیہ نے اس آیت مبارکہ میں یہاں تک فرما دیا کہ حکن المتقین کے ان سب چیزوں کا خیال وہی رکھیں گے کہ جو اہل تقویٰ ہیں تو وسیعت کا ایک حکم پہلے بیان ہوا کہ وسیعت جو ہے وہ والدین کے لئے کرنی ہے قریبی رشتہ داروں کے لئے کرنی ہے قریبی رشتہ داروں کو نہیں بھول جانا اور اس کے اندر بھی احسان اور بھلائی سے کام لینا ہے لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا کس اعتبار سے منسوخ کیا گیا دو اعتبار سے ایک تو اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک تعالی نے جب آیات میراث نازل فرمائی تو بہت تفصیل کے ساتھ والدین کا حصہ بھی بیان کیا اقریبا کا حصہ بھی بیان کیا بہت سارے مردوں کا بہت ساری عورتوں کا وراثت میں حصہ بیان کر دیا اب کوئی وسیعت کرے یا نہ کرے لازمی طور پر وراثت سے ان لوگوں کا حصہ ہوگا کہ جن کا بیان قرآن مجید سقان حمید نے کر دیا تو یوں کہہ لیجئے کہ وسیعت جو ہے وہ وراثت سے پیچھے کی ایک چیز ہے وراثت وسیع سے بڑھ کر ایک چیز ہے جب اللہ تبارک وطالیہ نے وراثت میں حق مقرر فرما دیا تو اب سب سے پہلے اس حق کی پاستاری کی جائے گی بشرط یہ کہ وہ رشتہ موجود ہو مثال کے طور پر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو والدین زندہ ہوں تو والدین بیٹے کے انتقال کے وہ زندہ ہوں گے تو اپنے بیٹے سے بطور وراثت کے حق پائیں گے اگر والدین کا پہلے سے انتقال ہو گیا تو ظاہر بات ان کا حق اب نہیں منے گا تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو, جو وراثت کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے احکام بیان فرمائے اس میں خود اللہ تبارک وطالیہ نے اپنی مرضی سے اپنی منشاہ سے مختلف افراد کا حصہ بیان کر دیا کچھ مردوں کا حصہ بیان کیا کچھ عورتوں کا حصہ بیان کیا اور جن کا قرآن مجید سکان حمید نے حصہ بیان کیا انہیں اصحاب فرائض کہتے ہیں اور وراثت کا اصول یہ ہے کہ اسحاب فرائز جو ہیں وہ افراد ہیں کہ جو سب سے مقدم ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا حصہ ہوتا ہے تو سوئے بکرا کی 180 نمبر آیت میں جس وسیعت کا ذکر ہوا والدین کے لیے وسیعت کرنے کا ذکر ہوا یہ آیات میراث نازل ہونے سے پہلے کا تھا جب آیات میراث نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ان افراد کا حصہ بیان کر دیا کہ دن کا حصہ بیان کیا جانا تھا اس آیت مبارکہ کے اندر جو منسوخ ہونے کا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب وصیت ہی ہوتی تھی تو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ جو قریبی لوگ ہیں والدین کا ذکر کیا گیا ان کے لیے وسیعت کی جائے لیکن جب آیات میراث نازل ہوئی تو اب اس کے بعد یہ حکم بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے جن لوگوں کا حصہ بیان کر دیا ہے جنہیں وارث قرار دے دیا ہے اب وسیعت ان کے لیے نہیں ہے اب وسیعت غیر وارث کے لیے ہے حضرت سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول فی خطبت ہی عامہ حجت الوداع کہ حجت الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں آپ علیہ سات و اسلام شاد فرمایا ان اللہ قد آتا کل زی حق ان اللہ تبارک وطالعہ نے ہر زی حق کو اس کا حق دے دیا جس کا وراثت میں حق بیان کرنا تھا بیان کر دیا فلا وسیع تعلی وارث تو اب جو ہے وارث کے لئے وصیت نہیں ہوگی تو شریعت مطالعہ نے وارث کے لیے جو وصیت ہے وہ ناجائز قرار دے دی وارث کے لئے وسیعت اب نہیں ہوتی تو سوئے بکرا کی آیت نمبر 180 اس میں دو اعتبار سے منسوخ ہے اول اس اعتبار سے کہ اس میں وسیعت کرنے کا حکم ہے قریبی لوگوں کے لیے والدین کے لئے بعد میں اللہ تبارک وطالیہ نے میراث میں ہی ان کا حصہ بیان کر دیا دوسری بات یہ کہ یہ حکم اس وقت تھا کہ جب وراثت نہیں ہوئی تھی جب وراثت مقرر ہو گئی تو اس کے بعد جن کے لیے وراثت مقرر ہے ان کے لئے وسیعت نہیں کی جاتی مثال کے طور پر کسی کا بیٹا ہے بیٹی ہے جسے وراثت سے حصہ ملنا ہی ہے اب کوئی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لئے وسیعت کر کر جاؤں یا میرے کئی بیٹے ہیں لیکن ایک بیٹے نے زیادہ خدمت کی ہے اس کے لیے میں وسیعت کر, کر جاؤں یا کوئی ایک بیٹی ہے کسی وجہ سے اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے وسیعت کر کر جاؤں تو جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نے حصہ بیان کر دیا انہیں ساب فرائض کہتے ہیں اب وصیت ان کے لئے نہیں ہوتی وسیعت ہوتی ہے غیر وارث کے لئے کہ جس کو بطور وراثت کوئی حصہ نہ مل رہا ہو اس کے لئے وسیعت ہوتی ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا پہلا نقطہ جس میں ہم نے اس بات پر گستگ کی کہ یہ جو آیتوں مبارکہ ہے کس کس اعتبار سے منسوخ ہے اپنے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں قرآن مجید فقان حمید سمندر ہے اور اس کا ہر ہر جو لفظ ہے وہ معانی کا معانی اور مفاہیم اپنے اندر جو ہے وہ لیے ہوئے ہے اور ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں جیسا کہ ساہت وارکہ میں لفظ خیر استعمال ہوا یعنی فرمایا گیا ان طرح کا خی اگر کوئی خیر چھوڑتا ہے تو یہاں لفظ خیر سے مراد مال ہے یعنی اگر کوئی مال چھوڑتا ہے تو مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید فقان حمید میں کم سے کم لفظ خیر پانچ معنی میں استعمال ہوا ہے ایک جگہ پر مال کے معنی میں جیسا کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اور بھی کئی آیت مبارکہ میں مثلا وما تنفقو من الفقیر قواترفی قومن خیرہ کیا ہے تو یہاں بھی لفظ خیر مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے بعض جگہوں پر ایمان کے معنی میں استعمال ہوا ہے بعض جگہوں پر فضل کے معنی میں استعمال ہوا ہے بعض جگہوں پر عافیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور بعض جگہوں پر اجر اور ثواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو لفظ ایک ہے لیکن مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں اس لفظ کا استعمال ہے اور جو قرآن پاک کے اس علم سے واقف نہ ہو تو وہ نہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ ترجمہ کر سکتا ہے نہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر سکتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فقان حمید کی شرح کرنی ہو تفسیر کرنی ہو اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص تھوڑی بہت عربی کی بنیاد پر ایسا نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے جو آ, اصلاف مفسرین ہمارے گزرے ہیں ان کی رہنمائی بے حد ضروری ہے اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں وسیعت کیا ہوتی ہے اور وسیعت کی جائز اور ناجائز صورتیں کیا ہیں وسیعت آ, یوں سمجھئے کہ ایک یک طرفہ اگریمنٹ ہے ایک یک طرفہ ایک اٹھائے جانے والا اقدام ہے کہ جس میں ایک شخص مرنے سے پہلے اس بات کا اقرار کرتا ہے اس بات کو موقد اور معیت کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلا فلا جو چیز ہے وہ فلا فلا کو دے دی جائے تو اس کے انتقال کے بعد حسب شرح کوئی شریر رکاوٹ نہ ہو تو وہ چیز جس کے لیے اس نے لکھی تھی اس کو دے دی جاتی ہے <تصفح> وسیعت کی دو صورتیں ہیں ایک وصیت وہ ہے کہ جو نافذ ہوتی ہے ایک وصیت وہ ہے جو باطل ہوتی ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا کہ اپنے وارث کے لئے وصیت نافذ نہیں ہوتی باطل ہوتی ہے کوئی اس رشتدار دار کے لیے وصیت کر جاتا ہے کہ جس کو حسب قوانین وراثت میراث ملنی ہی ہے تو اس کے لیے وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی ہاں اگر ورثہ بالغ ہیں اور تمام اس بات پر راضی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مرنے والے نے اسے دینا چاہیے ہم اس بات پر راضی ہیں تو گویا کہ پھر وہ اپنا حق چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس وسیعت کی بھی نافذ ہونے کی صورت بنتی ہے اس کے علاوہ وسیعت کی فقہ نے چار اقسام بیان کی ہیں ایک وہ وسیعت جو واجب ہے وصیت واجبہ دوسری وسیعت جو مباح ہو تیسری وسیعت جو مکرو ہو چوتھی وسیعت جو مستحب ہو وسیعت واجبہ سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اوپر جو اللہ تبارک وطالعہ کے حقوق باقی ہوں یا حقوق اللہ باقی ہوں یا حقوق العباد باقی ہوں حقوق العباد, ہوں حقوق العباد میں سے مالی حقوق تو سب سے پہلے بندہ ان چیزوں کی وسیعت کرے مثال کے طور پر اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے لوگوں کو پیسے دینے ہیں لوگوں کی امانتیں دینی ہیں تو اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں ہی فارغ ہو کر جائے اور زندگی میں ہی خلاصے حاصل کر کر جائے لوگوں کو ان کا حق ادا کر کر جائے لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تب بھی وسیعت کر کر جائے کہ میں نے فلا فلاں کی جو یہ امانت یہ یہ قرضہ یہ یہ ادائیگیاں کرنی ہیں اور حقوق العباد کا جہاں معاملہ ہے جہاں بندوں کے مالی حقوق اس کے اوپر عائد ہیں اور اس کے ذمے پر موجود ہیں تو وہاں یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو گواہ بنا لے تاکہ اس کے ورثہ کا لئے اعتراض نہ کریں کہ نہیں یہ جو وصیت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں اور اسے کوئی بات نہیں اور لوگوں کو حق مارا نہ جائے تو سب سے پہلے وسیعت کے اندر درجہ ہے ان امور کا ان چیزوں کا جو بندے کے اوپر واجب الادا ہے بالخصوص جو لوگوں کے حقوق مالی حقوق واجب الادا ہیں تو ایسی وصیت کا قتل واجب ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کیش پیسے نہیں ہوتے یا ایسی روٹین ہوتی ہے کہ سامنے والے کہ حوالے سے اطمینان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آہستہ دے دیں گے لیکن جیسے ان بندے کا انتقال ہوا تو اس کی ساری پراپرٹی اب اس کی ملکی سے نکل گئی تو اب انتقال کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تجہیز و تقفین کے اندر جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ پورا کیا جائے گا پھر قرض کی ادائیگی کی جائے گی پھر وسیعت کی ادائیگی کی جائے گی اور وسیعت کی ادائیگی کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایک تہائی مال بطور وسیعت خرچ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خرچ نہیں ہو سکتا اگر کوئی اپنا سارا مال آدھا مال وسیعت کے طور پر لکھ جائے تو وہ نافذ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے ورثہ کا حق متاثر ہوتا ہے وہی وصیت نافذ ہوتی ہے جو ایک تہائی مال پر مشتمل ہوتی ہے تو وسیعت کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جو اس کے ذمہ حقوق ہیں ان کے تعلق سے وصیت کر کر جائے حقوق کا دوسرا درجہ ہے حقوق اللہ مثال کے طور پر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کے ذمہ باقی تھی اس پر حج فرض تھا حج بدل کی وصیت کر کر جائے نمازوں کی فدیے کی روزے کی فدیے کی وصیت کر کر جائے تو یہ وہ وصیت ہے کہ جس کا تعلق اولین مرحلے سے ہے وسیعت کا دوسرا درجہ ہے مباح وصیت یعنی مثال کے طور پر اس کا کوئی دوست ہے اور بڑا ہی وہ خود بھی کھاتا پیتا آدمی ہیں فقیر نہیں ہیں محتاج نہیں ہیں لیکن یہ اس کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے جائز ہے لیکن اگر یہ وصیت فقرا کے لیے مساکین کے لیے امور خیر کے لئے کی جاتی تو یہ مستحب کہلاتی لیکن اغنیہ کے لیے وسیعت کرنا ون تھرڈ کے اندر رہتے ہوئے بہرحال یہ بھی مباح ہے جائز ہے اسے ناجائز نہیں کہا جا سکتا وصیت کی تیسری قسم وہ ہے جسے فکاہ نے مکرو قرار دیا یعنی گناہ کا کام قرار دیا یعنی اگر اسے ذن غالب ہے کہ جن لوگوں کے لیے میں وسیعت کر رہا ہوں یہ گناہ پر خرچ کریں گے عیاشیوں میں اڑا دیں گے تو لازم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وسیعت نہ کی جائے وسیعت کی جو چوتھی قسم ہے چوتھی قسم وسیعت مستحبہ یعنی غربا کے لئے فقرا کے لئے مساکین کے لئے چیریٹی کے لیے عمورے یعنی جو رفاہ اما کے کام ہیں ان کے لئے ان چیزوں کے لئے وسیعت کر کر جانا یہ مستحب ہے تو وسیعت کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے بہت کچھ دنیا میں اپنے لئے کیا ہے میں کیوں نہ ان لوگوں کے لیے کر کر جاؤں کہ بظاہر ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مجھے ان کے لئے کچھ کر کے جانا چاہیے تو شریعت نے یہاں بھی باؤنڈیشن رکھی ہے یہاں بھی ایک قید رکھی ہے کہ ٹھیک ہے اس کا اپنا مال تھا یہ وصیت کرنا چاہتا ہے لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سارا مال ہی وصیت کر جائے صرف ون تھرڈ کے اندر وصیت کر سکتا ہے اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں کہ وسیعت کے فضائل اور مواقع کہ وسیعت کے کیا فضائل ہیں اور کیا مواقع ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ ایک آدمی کتنی وصیت کر سکتا ہے بخاری مسلم میں ایک حدیث پاک حضرت سعد نبی وقاص رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے سال اس قدر بیمار ہوا کہ موت کے قریب ہو گیا نبی اکرم علیہ صلاح و السلام میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال کثیر ہے اور میری بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر جاؤں نبی اکرم علیہ سلاۃ نے ارشاد فرمایا نہیں ارض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دو سلوس کی وصیت کر جاؤں فرمایا نہیں عرض کی کیا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں ارشاد فرمایا نہیں راوی کہتے ہے میں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک تہائی مال کی یعنی ون تھرڈ مال کی وصیت کر جاؤں تو نبی یہ اکرم علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا تہائی مال اور تہائی مال بہت ہے تیرا اپنے ورسا کو غنی چھوڑنا یعنی خوشحال چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں محتاج چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں بلا شبہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لئے جو کچھ خرچ کرے گا مگر یہ کہ تجھے اس کا عجر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لکما جو نے اپنی بیوی کے منہ میں اٹھا کر رکھا اس حدیث پاک کے اندر دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا ایک بہت ہی بنیادی فلسفہ بیان ہو جاتا ہے آپ دیکھیے نہ تو ایسا ہے کہ سارا مال ورسہ کے لئے ہی مختص ہو شریعت نے ایک راہ دی کہ ایک تہائی مال ورسہ کے علاوہ پر بھی خرچ ہو سکتا ہے شریعت مطالعہ نے یہ بھی یہاں پر تلقین کی اور یہ راستہ دکھایا کہ کسی کے ذہن میں اگر یہ خیال ہے کہ یہ رشتے دار میرے میں ان کا کیوں خیال رکھوں میں ان کے لیے کیوں مال چھوڑ کر جاؤں تو شریعت نے اس کی اس سوچ کی مذمت بیان کی اور اس بات کی حوصلہ افزائی کی کہ انسان کو اپنے شداروں کا خیال ضرور رکھنا ہے اور اگر وہ وسیعت کرنا چاہتا ہے تو ایک تہائی مال اس میں اس کا اختیار ہے اس مال میں وہ وسیعت کر سکتا ہے باقی حصے میں نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے شداروں پر پہ خرچ کرنا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا نیکی نہ ہو بلکہ یہ بھی نیکی ہے جو وسیعت بندہ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں اور وہ کام کروں اسے سمجھایا گیا ہے کہ تمہارا اپنے رشتے پر گھر والوں پر یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں جو لکما جاتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے تو یہ بھی مواقع خیر ہیں یہ بھی بھلائی کے لائق ہیں یہ بھی احسان کے لائق ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنی سوچ سے اور اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارا زاویہ تو کہاں رہا جب شریعت کی تعلیمات ہمارے لیے اتر آئیں تو اب شریعت کی تعلیمات کے پیچھے ہی ہمیں چلنا پڑے گا انہیں فالو کرنا پڑے گا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتے دار بڑا ہی برا سلوک کرتے ہیں مثال کے طور پر اولاد والدین کا خیال نہیں رکھتی اولاد چھوڑ جاتی ہے دگا دے دیتی ہے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنتی خبر گیری نہیں کرتی پوچھنے نہیں آتی یا وہ رشتے دار کے جو وراثت میں جن کا حصہ بن رہا ہوتا ہے بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے مجھے کیا لینا ہے ان سے میں ان کے ساتھ کیوں بھلائی کروں نہیں یہ غلط سوچ ہے رشتے داری ایک ایسا موقع ہے ایک ایسا مرحلہ ہے ایک ایسا مطلب کہ تعلق ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتا رشتے داری کا تعلق ختم نہیں ہو سکتا رشتے داری کا جب تعلق رہنا ہے نسب کا تعلق رہنا ہے تو وراثت کے جو قوانین ہیں ان کا دار و مدار الفت اور محبت پر نہیں ہے رشتے داری پر ہے یعنی ویسے تو رشتے داری کے اندر الفت و محبت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مثال کے طور پر بیٹا والد سے جو ہے وہ بالکل ہی باغی ہو چکا ہے یا کوئی بیٹی ایسی ہے جو نافرمان ہو چکی ہے یا بیوی بی ایسی ہے کہ شوہر کی کوئی خدمت نہیں کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب اب وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے دو طرح کے معاملات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رکھے ہیں ایک وہ معاملات جو اس دنیا کے اعتبار سے ہیں جو ظاہری اعتبار سے ہیں اور ایک وہ ہے جو آخرت کے اعتبار سے ہیں اگر کوئی کسی رشتے دار کے ساتھ بھلائی سے پیش نہیں آتا برا سلوک کرتا ہے بیوی بی شوہر کے حق کو ادا نہیں کرتی اولاد والد کے حق کو ادا نہیں کرتے یا والدین کے حق ادا نہیں کرتے تو انہیں قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ انہیں مطلب کہ کھلی چھوٹ ہے جو چاہے کریں لیکن وراثت کی جو بنیاد ہے وہ رشتہ پر ہے اصحاب فرائض کے لیے جو حصہ قرآن پاک نے بیان کر دیا وہ حصہ انہیں ضرور ملے گا اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں میری خدمت نہیں کی تو میں محروم کر دوں انہیں یہ سوچ درست نہیں ہے یہ دنیا کا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا پڑے گا ہمیں اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک تہائی مال کے اندر ہم اپنی رائے مسلط کر سکیں اپنی رائے کو اختیار کر سکیں اپنی رائے کو ترجیح دے سکیں اس کے علاوہ ہمیں اختیار نہیں ہے تو یوں وراثت اس لیے وسیعت کی طرف جانا اور اس لیے سارا مال کہیں اور خرچ کرنا کہ وارث محروم ہو جائے شریعت مطالعہ نے اس کی مذمت بیان کی ہے وارث کو محروم کرنے کے لئے اپنے مال کو خرچ کرنا یا پورے مال کی وصیت کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے بہت ساری شریعت متعلقہ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ نبی اکرم علی سات والسلام نے ہمارے معاشرے کے اندر جو بہتری ہے اس کے حوالے سے ہمیں ارشادات ارشاد فرمائے ہیں جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے نبی اکرم علی صاحت والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مرد و عورت اللہ عزوجل کی اطاعت و فرما برداری ساٹھ سال تک کرتے ہیں یعنی ایک بطور مبالغہ کا بیان کیا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ساٹھ ساٹھ سال تک اللہ تعالی کی اطاعت میں فرما برداری میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں پھر جب ان کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ وسیعت کے اندر ضرر پہنچاتے ہیں رشتہ داروں کو تو فرمایا ان کے لیے دوزک کی آگ واجب ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کئی اعتبار سے اپنے مال کے مالک ہیں لیکن کئی اعتبار سے مال کے مالک نہیں ہیں آپ دیکھیں سانس جیسے بند ہوتا ہے ورثہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں تو اب کو یہ سمجھے کہ نہیں ورثہ مالک نہ ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے نظام سے تصادم ہے ایک مسلمان تصادم پر نہیں اترتا اپنی خواہشات کو تابع کرتا ہے اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے تابع رکھتا ہے تو نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے مذمت ارشاد فرمائی اور اس کے بعد آپ نے ایک آیت مبارکہ پڑھی ممبادی, وسیعت ممبادی او دین او دین ان غیر مدور کے یہ جو لوگ ہیں یہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد وصیت پر اور ایسی وصیت کہ جس کے اندر کسی قسم کے ضرر کا پہلو نہیں ہوتا طویل آیت نبی اکرم علیہ السلام نے کلافت فرمائی کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراس کاٹے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت سے اس کی میراس کو کاٹ دے تو دیکھا آپ نے مضمت بیان کی گئی ان لوگوں کی کہ جو اپنے کسی وارث کو نہ دینے کے لیے وسیعت کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں کیسا پاکزہ نظام ہے اگر کوئی شخص یہ وسیعت کرتا ہے بلفرز کہ میری ساری پراپرٹی مسجد کی ہے مدرسے کی ہے شریعت کہتی ہے کہ ایسی وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے صرف اسی وقت جائز ہے کہ ایک تہائی جو اس نے وسیعت کی ہے اس میں سے ایک تہائی خرچ کیا جائے گا باقی ورثہ کا ہوگا ورسا کا جو حق ہے وہ نہیں مارا جا سکتا وہ ختم نہیں کیا جا سکتا اگلے چلتے ہیں وسیعت ایک بہترین معاشرتی حل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت ایک نظام کا نام ہے دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ایک ایسا نظام ہے جس نے ہمیں انفرادی حیثیت سے زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان کیا اور جو ہمارا معاشرہ ہے اور جو ہماری اجتماعی زندگی ہے اس اجتماعی زندگی میں بھی شریعت مطالعہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے شریعت مطالعہ نے ہمیں بہت سارے امر دیے بہت سارے نظام دیے بہت سارے طریقے دیے مختلف مطلب کے زندگی کے حصوں میں ہم ان پر عمل کرتے ہیں وصیت ایک ایسا ہی طریقہ ہے جس میں ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں میرے مرنے کے بعد میرے مال کا اتنا حصہ فلاں فلاں کو دے دیا جائے ایک بات تو کلیئر ہوئی کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی جس کو بطور وراثت نہیں مل رہا ہوتا اس کے لئے وصیت ہوتی ہے وہ اس کے محلے کے غریب افراد بھی ہو سکتے ہیں اس کے دور کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں مسجد بھی ہو سکتی ہے مدرسہ بھی ہو سکتا ہے چیریٹی کے کام بھی ہو سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو تو وسیعت جو ہے وہ فلاح اور بہبود کے لیے ایک بہت ہی موثر چیز ہے ہمارے معاشرے کی ترقی کے لیے ایک بہت ہی موثر چیز ہے اور کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وراثت سے حصہ نہیں مل رہا ہوتا مثال کے طور پر اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کا حصہ نہیں ہوتا اب بڑی ہی دلچسپ صورتحال پیش آتی ہے کہ مثال کے طور پر زید کا انتقال ہوا اس کے چار بیٹے تھے اور ایک بیٹے کا انتقال زید کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا مثال کے طور پر اس بیٹے کا نام بکر تھا بکر کا انتقال زید کی زندگی میں ہی ہو گیا تو اب وراثت تو اس کے لیے ہے نہیں اگر بکر زندہ ہوتا زید کی موجود, موجودگی میں زید کا انتقال ہوتا اور وہ زندہ ہوتا بکر تو وراثت میں اس کو حصہ ملتا بکر بعد میں انتقال کر جاتا تو اس کی جو اولاد ہے بیوی بی بچے ان کو حصہ ملتا لیکن اگر زید کی زندگی میں اس کا بیٹا ایک بکر انتقال کر جاتا ہے اس کے یتیم بچے بھی ہیں لیکن زید کے تین اور بیٹے بھی ہیں تو اب وراثت کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جب بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں مل سکتا اور اس بیٹے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا یہ وراثت کے قوانین ہیں یہ وہ قوانین ہے جو ہمارے فقاہ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو چار بیٹے ہیں جو زندہ ہیں جو روبو صحت ہیں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب زندہ ہوتا ہے تو صحت کے ساتھ بھی ہوتا ہے بیمار بھی ہو سکتا ہے تو یہاں ایک منظر کشی میں کر رہا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کما سکتے ہیں اپنے مطلب کہ بال بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں اس کے باوجود ان کو وراثت سے حصہ ملا ایک عقلی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وہ یتیم بچے جن کا باپ انتقال کر گیا دادا کی وراثت سے ان کو کچھ نہیں مل رہا بہو ہے اس کو بھی کچھ نہیں مل رہا اگرچہ کہ بہو کا تو حصہ اصلا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پوتے کو بھی کچھ نہیں مل رہا تو یہ بچے کہاں جائیں تو شریعت مطالعہ نے ان کے لیے ایک بڑا ہی اچھا نظام مقرر کیا ہے کہ جب دینی معلومات ہوں گی تو ہم جو بہتر حل ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر ہمیں دینی معلومات حاصل نہیں ہوں گی تو ہمارے سامنے کوئی بہتر حل بھی فائدے کا سامان نہیں بن سکتا حل اس کے لئے شریعت مطالعہ نے یہ دیا ہے کہ دادا کو یہ چاہیے کہ جب ایسی صورتحال ہے کہ رشتے داروں کی یہ پوزیشن ہے کہ اس کے بیٹے کو جو ہے وہ حصہ جو ملنا تھا وہ تو اب نہیں ملے گا اس کا انتقال پہلے ہو گیا اور اس کی وجہ سے جو اس کے بچے ہیں یا بہو ہے ان کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا تو وہ ان کے لیے ایک تہائی میں سے وسیعت کر جائے کہ بھئی بطور وراثت تو ان کو کچھ نہیں مل رہا لیکن اتنے فیصد سے جو ایک تہائی کے اندر اندر ہو میرے مرنے کے بعد میرے مال کا اتنا حصہ ان کو دے دیا جائے تو یہ ایک طریقہ ہے ان افراد کی مالی معاونت کا مالی طور پر ان کے مددگار بننے کا وسیعت کے ذریعے ان کی خبرگیری کرنا ممکن ہے اسی طریقے سے بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے زندگی میں اس کے بھی اگر بچے ہیں ان کے لئے بھی وسیعت کی جا سکتی ہے تو وہ افراد کے جن کو بطور وراثت کچھ نہیں مل رہا ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے امور خیر ہیں رفائے اما کے کام ہیں مسجد مدرسہ ہے بندہ جو ہے وہ بعض اوقات بہت کچھ سوچتا ہے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے کہ میں نیکی میں لوں میں بہت سارے لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں دین کی خدمت میں مشغول امر رہتے ہیں میں بھی کچھ حصہ ملا ہوں لیکن زندگی گاڑی اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ حصہ نہیں ملا پاتا پھر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے رشدار بھی امیر ہیں غنی ہیں میرے بال بچے بھی امیر ہیں گنی ہیں اور وراثت سے انہیں بہت کچھ مل جائے گا اگرچہ کہ گنی ہے پھر بھی بہت کچھ مل جائے گا وراثت سے تو اس کے لئے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ ون تھرڈ حصے کے اندر اگر وصیت کر جائے لیکن وسیعت اسی وقت کارگر ہوگی اسی وقت موثر ہوگی جب اس کے الفاظ ایسے ہوں گے کہ جو وصیت پر مشتمل ہوں علماء سے رہنمائی لے لی جائے کہ وسیعت کن الفاظوں سے ہوتی ہے وصیت کا ڈاکومنٹ کیسے بنتا ہے وصیت کو قانونی حیثیت کیسے دی جاتی ہے یہ نہ ہو کہ وسیعت تو کر دی جائے بعد میں ورثا کسی کو پاس کھڑا نہ ہونے دیں تو وصیت کی جو تقاضے ہیں وہ دنیا میں بندہ پورے کر جائے اور کسی نیک مقصد کے لیے اپنا پیسہ جو ہے وہ مختص کر کر چلا جائے تو یقینی طور پر اس کے مرنے کے بعد وہ پیسہ صدقہ جاریہ کا سامان بن سکتا ہے دو, ایک دو ایسے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے بندہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لے سکتا ہے ایک ہے وقف کرنا وقف اپنی زندگی میں ہوتا ہے کوئی بندہ اپنی مس زمین اپنی آ, کوئی دکان کوئی مکان کسی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے آ, یتیموں کے لیے آ, بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے غربا اور فقرا کے, کے علاج مالجے کے لیے مختص کر دیتا ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں وقف کے بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا مکان ہے یا میری دکان ہے یا پراپرٹی ہے یہ وقف اس طور پر ہے کہ اس کی جو آمدنی اور کرایہ ہے یہ جاتا رہے گا اس اسمت کے اندر تو یوں وقف ہوتا ہے وقف اپنی زندگی میں ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ وقف ہے اس کو بلے بیچ کر جو ہے وہ یعنی یہ وقف ہے اس کو باقی رکھا جائے یا پھر اس کو بیچ کر تبدیل کر دیا جائے اس کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو وسیعت ہوتی ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے یعنی وقف کا جو تصرف ہے وہ بندہ زندگی میں کر لیتا ہے وسیعت ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس کا تعلق بندے کے مرنے کے بعد ہوتا ہے یعنی بندہ یہ لکھ کر یا یہ کہہ کر جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو اتنی اتنی اماؤنٹ ہے یا یہ فلا فلا جو چیز ہے میرے مرنے کے بعد فلا فلا مد میں خرچ کی جائے اب پھر وہ ہسب وصیت خرچ کرنا ضروری ہو جاتا ہے یاد رکھیے کہ وصیت کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ جس کی تاکیت بیان کی گئی اور اس بات کی تاکید بیان کی گئی کہ بندہ جو ہے اس سے کسی حال میں بھی غفلت نہ کرے اسے امراد محدود نے فرمایا وہ وصیت ہے کہ اصل میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے کاروباری دنیا کے اندر لین دین چل رہا ہوتا ہے اور بعض اوقات بندے کو پتا ہوتا ہے لیکن اس کے اولاد کو نہیں پتا ہوتا اس کے رشتے کو نہیں پتا ہوتا اس کا کس کس سے لین دین چل رہا ہوتا ہے پھر انتقال کے بعد ایک تنازع ہوتا ہے ایک فساد برپا ہوتا ہے تو اولی درجہ اس کا یہ ہے کہ جب بھی کسی سے لین دین ہو ادھار کے اندر کچھ لینا ہو یا کچھ دینا ہو دونوں صورتوں کے اندر اس کو لکھ لیا جائے اس کو قلم بند کر لیا جائے تاکہ ایک دستاویز کے طور پر ایک ثبوت کے طور پر یہ بات موجود ہو کہ اس نے کس کس کا دینا تھا آخرت میں وہ بالنا ہے اور اس نے کس کس سے لینا تھا تاکہ وہ پیسہ کوئی کھا نہ جائے اور اس کے جو ورثہ کو ملنا تھا وہ حق نہ مارا جائے تو یوں کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو اس کو لکھتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً اپنے جو بھی کاروبار کو سنبھالتا ہے اولاد میں سے اسے اعتماد میں لیتے رہیں اسے بتاتے رہیں گھر والوں کو بتاتے رہیں اس کی کاپی تیار کر, کر رکھیں اس کی اطلاع دیتے رہیں موت اچانک آتی ہے کسی بھی لمحے آ سکتی ہے تو وسیعت کے جو قوانین ہیں وسیعت کا جو نظام ہے وسیعت کا جو سسٹم ہے وسیعت کے جو احوال ہیں ویسے تو بہت وسیع ہیں تفصیلی ہیں جامع ہیں ایک ان کا اجمالی تعارف تھوڑا سا خلاصہ آج سور بکرا کی آیت نمبر 180 کے تحت میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطالعہ پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خواہشات کو ہماری چاہتوں کو ہماری مرضی کو شریعت مطالعہ کے تابع کر دے ہم متی اور فرمہ بردار بن جائیں اور جو شریعت متحرہ کی تعلیمات ہیں اسے ہی ہم مقدم سمجھیں اس کو ہی ہم فالو کریں آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم